آگے ایک شخص کو اسلامی علم مسائل اور روایت پر مکمل یا کافی عبور حاصل ہو لیکن اس شخص کی تاڑی نہ ہو تو کیا اس کو عالم مانا جائے گا اور عالم دین کہہ سکتے بھائی وہ اصل میں دو اصطلاح ہیں نا عالم تو علم جاننے والا عالم با عمل تو نہیں ہوا نا وہ اب سے اس کے علم نے اس کو کیا فائدہ پہنچا ہے وہ علم سے تو خوف خدا پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی تعداد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو اب اتنا پڑھنے کے بوجود بھی اگر وہ ڈاڑی مڈا ہے تو اس کا عالم ہونا یا پڑھنا لکھنا وہ تو اس کے بھی کام نہیں آیا دوسروں کو تو فائدہ بعد میں پہنچائے گا وہ اس کے بھی کام نہیں آیا. کام نہیں آیا تو ظاہر ہے کہ وہ ایسا عالم دین ہے جیسے ڈاکٹر اقبال کو میں اقبال کہ دیتے ٹھیک وہ کوئی مولوی یا مفت ہوئی تو بہرحال جو شریعت پر عمل نہ کرے اور اپنی بدن پر اس کے شریعت کا چھ فٹ کے بدن پہ بھی کوئی اثر نہ ہو تو وہ آدمی کو کیسے ہم عالم مانیں کچھ جاننے والا تو شیطان بھی بہت سارے لوگ ہیں جو علم جانتے عربی ہماری لغتیں ہیں بہت عیسائیوں نے یہودیوں نے لکھی عربی لغت تو ہم تھوڑی ان کو عالم مان لیں گے عالم عمل کی بات کریں